اور اپنی رب کو اپن بڑیے دل میں یاد کرو زاری اور ڈر سے اور بے آواز نکلی زبان سے صبح اور شام اور غافلوں میں نہ ہونا